رسول وخاتم النبيا محمد المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا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 سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درو دے خاتم لمبی آل تو سنا سباد عجزانہ فریاد ہے کہ مولو تعالی نفس و شیطان انشان نے ہر شرحر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بناہ نجات عطا فرماوے جو تقریر علی میری طبیعت نہیں ہے اپنی ذمہ داری کا دا احساس رکھدہ حاضر ہو گیا لیکن طبیعت خراب ہے اس باوجود چند تنبیہات جناب جناب گوش گزار کر دینا زندگی وفا کی تھی تو ان شاء آئندہ جمت البارک کتبے ہادی امام حال سہنت مجدد دین و ملت کا ذکر کروں گے تو اس موضوع راستہ ہموار کرتے چند تمبی جناب جناب گوش گزار کر جی تلاوت کی اس دی روشنی تکلید کے حوالے نال چلانا کرنا تکلید یہ تو کچھ لوگ مقلد ہوتے ہیں غیر مقلد ہوتے ہیں غیر مقلدین کا نام سنے ہوا غیر مقلد کون ہوں نے ہو اور مقلد کون ہوں سب تو پہلے تقلید کا ماننا سن لو تکلید تو دوری کی وجہ نال اج سی قوم جیڑی ہے وہ دن ب دن گمراہی والے پاس سے جا رہی ہے تسی نہیں سنو گے بہت گھٹ بہت گھٹ کہ کوئی بد مدب کوئی گمراہ بندہ راہ آیا ہے ہمیشہ یہ چاہتا بھائی راہ لے گمراہ ہو بہت کم سنو گے کہ یار کوئی گمراہ بندہ راستے ت گیا کوئی بد مدب ہے وہ شہی پٹڑی سے چڑھ گئے بہت گچ سنو گے اکثر یہ سنو گے بھائی راہ والے اپنی پٹڑی تو لے گئے راہ والے گمراہ ہو گئے وہ وجہ کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اسان لوگ نے سب تو پہلے ممبران حق بیانی الا ماشاء اللہ گئی ہے سوائے میرے دے اور سوائے لوگان دے کہ جڑے میرے بزرگوں دے رنگے ہوئے دیگر حق گئی ہے اور پھر بیان کرے ایک ویک گئے بدل گئے ہیں تبدیل ہو گئے ہیں دوسرا سنن والی قوم جیڑی ہے وہ حق سنن واسطے تیار نہیں ہے وہ اج دے مسلمان کی جڑی تعریف کی ہے نا اقبال نے اقبالیا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں یہ اج کے مسلمان کی تعریف ہے حقیق کی بازی شرکت نہیں کہ رولیا سان کہ آپ سا مسلمان ٹھیک ہے میں کہ پچھلے جنے گزر گئے نو ڈنگے سن سی تھی ہو گئے بھائی تریقے نڈ کے اپنے آبا آزاد اپنے اپنے مجتاحدین اپنے میں سیدھا سادہ مسلمان مطلب تے ہوئی نکل رہا پچھلے ڈنگے سن سا سیدھے لیکن اصل گل یہ نہیں کہ سیدھا سادہ مسلمان ہے اصل گل یہ ہے بھائی یہ سیدھا سا جلیبی وانگی ہے جی جلیبی سی آپ ہاں جی جلیبی والا سر دراصل سیدے لوگ وہ سن نے سانو حقائق دسے اگے سنے گا سمجھ آ جائے گی بھائی انہوں لوگوں مولا سونے لگے نوازیا پھر ان لوگوں نے سان اپنے امال مطمئن کیا لیکن گل ہے وہ اقبال تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں حقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا تاویل کا پلتا کوئی سیاد لگا دے تو یہ شاخ نشے تل وہ ایک بال آدھ ہک کی گل کا پتا نہیں ہے, ہے, ہے جی شکاری انستے جال بچھا دے اسلام اور مسلمانوں نے دشمن شکاری تزارہ لگے پھرتے ہیں نا وہ تو ہر ویلے اپنے اپنے جال وھائی کھڑے نے بھائی چلو جیڑا فس گیا چنگا اقبال اکبال دا ہے یہ آپ تحقیق دے نہیں لیے آپ حق سچ سننا گوارا نہیں کہنا گوارا نہیں کرتا یہ حق سچ سننا ہزم نہیں ہوتا حق دے کے نہیں جانا تحقیق کے میدان چتر واسطے تیار نہیں ہوتا جناب علی جس ویل کسی کے جال کی واری آ جائے تو اکبال ہے ٹھلے نہیں لوں گا جویں <laughs> کسی <سیئے> جی روکھ دے بھٹیا پرندہ دانے ویخ کے ہلکا ہو جنوب کی پتا تھلے کوٹ کا لگیا ہوئے इकबाल नेाल के उ ला के अगे सुट देनाब के पता उस वेले लगता है भाई जिस वे कुजिया जाता है फस जा मुड़ पिछावन जोगा रही واستے ہیں جہیا تکلیف کر رہے ہیں بھائی ایک سننا چھتا دیتا ہے جناب وہ جقائق نشی کر لو یہ گلوں نہیں سبق تکلیر دا مانا کی ہے میں اگے بھی آدھا رہنا بھائی سا مدہب الحمدللہ <ساد> دین بھی قرآن بھی آ کے سڈا خدا بھی آ کے سڈا رسول بھی ہا کے اور سڈ رسول دسبی بھی حق میں آہلے پیچ بھی ہاتھ میں دسیا ہو یا راستہ بھی ہک مسلقا مذہب سا دیلام مسلک سلام اور مسلک دی. ہر گال، ہر گال دا او یا حدیش لگے گا یا چلپے. اے اے اے رسمی نہیں او بنے بنایا مسلک دین نہیں آ میں تینوں تکلید کا ماننا دس کے پھر تکلید قرآن کو سابت کر کے دیا جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم غیر ہیں ہم ڈائریکٹ سیدھا قرآن کو مانیں گے میں دسنا چاہتا بھائی جے تم سیدھا قرآن منگو تو قرآن آتا ادھر مرو مرو مرو مرو علم والے آؤ ذکر والے آؤ فکیر درویش آئی چوکا سے جھکو اور یہ آئی تقلید آئی بھی اسے آئی بھی تکلیف تقلید کا مانا کی ہے ایک قول سنا مختلف قول نے لکوی مانا ہوں یہ لکوی مانا ہوں گلے ہار یا گلے کوئی شہ پا ہار پوئی شہ پا یہ لوگ بھی من استلاحی ساری فا جی نے او علماء نے کثیر کی اور عار دو کتاب نقل کرسے کہے کسے کہنے والے کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا یہ ہے سمجھ نہیں آ ویسے تو تعریفات کافی نہیں میں ایک مانا دس ایک قول سنایا جائے کہ کسی کہنے والے کی بات کو بغیر دلیل ساڑی قوم میل گئی ہے تقریر چ کوئی شور ہوے تو واقعات ہونے آالا ہو جنابے والی پھر مزہ ہوتا اس پاس سے تھی بھی نہیں جاؤ گے بول دے نہیں جے مانا لوگ بھی مانا کہ گلے چار یا کوئی شہ پا گلے دا ہار یا او چیز جڑی گلے چ لٹکائی جاوے ان تکلید کہہ لغت دے اندر کاموس دے حوالے ٹھیک ہے اور جڑا ہے جا استلاحی مانا کافی اقوال نے تعریفات علماء نے کئی لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھے کہ تقلید دا کا جڑا ہے جڑا وہ یہ ہے کہ کسی کہنے والے کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا ٹھیک ہے یہ سوال پیدا کہ اسلام میں تو دلائل سے بات ہوتی ہے اتے بے دلی تو گل ہی کوئی نیو اسلامے تو دلائل سے باہر لگے ہوئے ہیں ہر ہر بات کوئی بات بغیر دلیل کے آئی نہیں لیکن پھر یہ کہنا کہ بغیر دلیل کے مان لینا اصل اس میں ایک اور لطیف نقتا ہے وہ سمجھاوا وہ لطیف کہ کسی کہے کی گل ن بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا یہ اصل ایک اشارہ یہ کہ جا کہ جو کہنے والا ہے سننے والوں کو اس پر اتنا اعتماد اور یقین ہو گیا ہے کہ وہ دلیل کے <laughs> بغیر گل نہیں سمجھی نہیں گل फिर समझो फिर समझो के जड़े सुनने वाले ने ایک چنامانا لائے, چنامانا لائے بغیر دلیل کر لڑا سناو آل وہ عمل وہلم وہ زندگی وہ چہرہ وہ تاریخ وہ سہنا اسلام مطابق ہو اس شخصیت کا مالک ہوا گلد آئی وہ سونے جی تر ٹھیک ہے سانو قبول پہلی تے گل یہ ہے تر گلت ہو شک نہیں ہے جی غلط ہویا تو مڑ تیرے پیچھے ہی رب دی بار تو ہی پھڑی چنے، جے فرمائی یعنی نزدیک دے نزدیک اسان جڑی بزرگوں کی تکلید کرنے نا وہ اس طریقے نال کرنے میری میرے سیدی کی آل امام احمد رضا نے میرے پیر محر علی شاہ نے، میرے دتا گنج بخش پیر پٹھان میرا پیر پٹھان میرا پیر, پیر سیال آدم نے امام مالک نے امام شافی نے امام محمد بن ہمبل نے،, نے امام محمد نے امام غزالی گزالی نے اے جنابے والی امام یوسف بن اسماعیل نبانی نے اے ہو جائے لوگ جڑے اے ہو جائے لوگ نے، سانوں یہاں لوگوں سے یقین ہے اتنا اعتماد ہے اتنا امیجے اتنا امانتدار سمجھنے ہاں اتنا سچا سمجھنے لوگوں نے سانوں اپنے اتنے ایک یقین کروا دیتا ہے جدو یہ گل کرتے ہیں اونے اب چڑنے وہ سونے رمضان والے ہو تو علموں والے ہو تو جان والے ہو اچھا تھوڑے دے ہوتے شک نہیں کر دے اے نہیں کہ تھوڑے غلطی ہو نہیں سکتی غلطی نہیں ہو سکتی نبی ہے یا فرشتہ ہے آ بندے کو غلطی ہو سکتی لیکن جاواں جڑا جا ہو گئے جڑا تحت ہوتا ہے مجھ تلو اگر غلطی بھی ہو جاوے مولا مجھ تج تحد زور ہوے کہ وہ پرانے پاک دی آیت پڑ کے مسئلہ کھینچ لے ہاں جیچو جی. حلال رام دام کھ لے جیت نیت دیا گلیں کھ لے وہ جہا اس مقام تفڑ جانا کرے اتحاد کرے شہی اتحاد پھر بھی آ چار جی نہ گلتی لگ جائے پھر بھی آر کرتے گئے میرے میرے امام آدم آدم امام آدم ابو حلیفا آپ سرکار جا رہے سن ایک بندو کر رہا جاسالا دوئی دھوئی چانی دردر کہا فروائی و اس بندے سکیرا گنا دے چ سگرا گناہ روڑ روڑ کے پی نے فرمایا گنا پیجو گے کبھی گنا دے جی اس بندے کے کبھی گنا پی تھوڑے آپ نے فرمایا بوجو دا گسالا حرام ہے نال کھلو کے ارد کرتے ہیں آ مولا سونے مینو اپنی شریرت کا مجھ تحت بڑا میں مسلے کٹنے جڑی لطیف نظر اے مہربانی کر کے بند کر دے مولا سونے اے نظر بند کر دے اے جڑی نظر لوگ ایک بندے وضو موجود ویخیا سگیرا گناہ پہ جانے نے دوسرے نے ویخیا کبیرہ گناہ ہے کوئی یہو دور جی دوربین جہد پتا لگ جائے کہ اے سگیر ہے ہے ہاں بھائی ارے میں مقلدین مکل سے پوچھتا ہوں کوئی تمہارے پاس کوئی دوربین ہے ہے تو لاؤ ہمیں بھی دکھاؤ ہم بھی دیکھیں کہ سگیرہ کیسا ہوتا ہے اور کبیرہ کیسا ہوتا ہے او جن جنہیں رب سونے دے اپنے آپ وقت کیتا ہوگا نا مولا سونا دور بینا لا چھ اکانچ بیٹھے زمین خبر رکھتے ہیں عرض کیتی مولا سونا یا باری دالا اے نظر بند کر دے اے نظر ہوئی مینو پتہ نہیں لگنا کھلو نہیں سکنا کسی دبی پی جانے نے کسیرا پی جی اپنی اپنی اپنے دل کی دی گل ہے خدا دی قسم کر گیا جا بندہ جنکو کرتا ہے جتنی تسلی نال کر اے میرے پاک نبی نے فرمایا بہو راوی نے میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جن شوق نال محبت بوزو کرتا ہے خلاس بوجو اندروں پیٹو ہو کے بوجو کرسلی ہوا خبر روشن توجہ ہے کوئی نہ یہ تو ہوں پھر کوئی امام صاحب عرد کرتے باری یا باری تالا یہ نظر بند فرما دے نظر واپس لے لے کیونکہ اسا حکم کھڑنا ہے اسان ایکو حکم کھڑا ہے قرآن دیس میں ویخانے جیو قرآن جی میں تیرا محبوب آکھے گا آسان مطابق ایک مسئلہ کھڑنا ہے اے نظر بند فرما دے خدا دیا بندیا ایسے لوگ ایسے لوگ تو جران پڑھتے یا سونے نبی دا فرمان پڑھ پڑھتے پڑھ کے آیتوں کئی کئی مسلے کٹ لے دس دے کہ یار یہ مسلا قسم کر کے آم لوگوں کی لگے آم لوگ پاک پرانے پاکائق نے جنابے والی وہ ایک بال والی گل ہے اچھی سفر ستارہ کا شروع کی پھر اپنے وجود کی سفر سیب نہیں آشمانہ دے چڑیا پھر دائے چار فٹے دے وہ چار فٹے وجود دی خبر کوئی نہیں اوے خدا دیا بندیا اللہ دا قرآن اور رمضان لے گیا یہ رمضان سمجھن والا ہوئے کسے ہور کتاب دی لوڑی کوئی میرے حالہ دو کسے بندہ کسی کیتی ہے دور تو سنے ولادت کی ہے سنے ولادت کی ہے جمے کدو آپ نے یار یار قرآن پڑ لیا ویخنے ادور سنے ولادت کی ہے فرمایا قرآن چ لکی توجہ نہیں یہ فرمائی بجوکل بندے تو فرمائی ایک بزرگ سنتے ہوں کتاب لکھی نجوم دلے فلکیات آسم بندہ کچھ ہے سدان پھر فرانا پھرانا بڑی دور کا آ اپنے آپ بزرگوں کو جناب فلانی کتاب کا نام بڑا سنے ہے تھوڑی لائبریری بڑی ہے جی تھوڑے کوے تو مجھے کوئی چاند مہینیاں واسطے واسطے دے نہیں دے آپ نے فرمایا پہ آپ نے خلیفے کتاب دے دے پوچھ لگا دور کتنی قیمت ہے فرما لیا جا فرمایا واپس بھی نہ کری تین توحفا دیتا لیکن آپ نے فرمایا یہ گل نہیں دس گیا اس کتاب کی پڑھنا بلکیات مہارت حاصل کرنا چاہتا لگا بھائی میں دی ہم پایا کتاب کوئی نہیں وی بڑی ڈاڈی کتاب ہے آپ نے فرمایا مرے تو ہم پایا کی گل کرنا فرمایا جیڑی کتاب یہ کتاب نکلی ہے تین وہ خبر ہی بندہ آپ نے فرمایا مرے جتنی لائبریری ویسنا پہ نا تعنا کتاب کٹیا ہو جان سارم علم سارے گل سن کا اور مقصد یہ ہے جا بھی نکلے نکلیا یہ توجہ ہے اگوں پھر وہ اپنے مقاصد دی وجہ نال مقاصد کے اغراض دی وجہ نال کوئی حرام ہو گیا کوئی حلال ہو گیا کوئی جہد ہو گیا کوئی نا ہو گیا ہے علوم دا سمندر اللہ دا درانیا صاحب فرما نے فرمایا میاں صاحب کی گل گل سمجھ آنی ہے فرمایا شدام O oh, ZERA ZBRA O oh, ZERA ZBRA ZERA ZBRA aam <Sýstasy> <Sýstasy> lok اگے اسا تاہ کر کر اے یہ لوگوں کے دروازے کو چکنے ہاں یہ چوکس بہن کے در مل کے بہنے ہاں مسئلہ کٹ لیے ادا کسمگر گیا جہے لوگ دعوے کرتے پھر لے لے. ہم ڈائریکٹ قرآن کی مان لیں گے ہم ڈائریکٹ ادیش کی مانیں گے میں منا گا کوئی مائی کا لال آ کے کوئی مائی کا لالا کے آیت, آیت, آیت آ آیت آیت آیت آیت آیت کے آیت آیت مسلا کٹ دے ایک پاکستان نہیں پوری دنیا چلیں بات کرتے ہودرت کی بات کرتے ہو امام آدم کی بات کرتے ہو امار با کی بات کرتے ہو ہمارے آخان نریل کی آؤ میدان میدان بھی آدھے رہے میدان بھی آدر رہے میدان بھی آدے رہے اور جناب والی سوار کوئی نہیں آؤ آؤ دکھاؤ اپنی ہمت تم قرآن سے کیسے مسائل کا نکالتے ہو حدیث پاک سے کیسے مسائل نکالتے ہو خدا بھی قسم کر گیاں جدو بندے دے درجرت آ جے بجلی طاقت آ جائے قرآن دسلے آپ کٹ لو ہدیش مسلے آپ کٹ لوگوں اور مجھ تب مسلا کٹتا ہے گلتی لگ جائے مقام ان کا بن گیا ہے جا دن اللہ سونے لی اللہ سونے سکر فکر چ لگا رہتا ہے گورو فکر چ لگا رہتا ہے خدا او دی رات بھی نور ہے دن بھی نور ہے سینہ بھی نور ہے غور و فکر بھی جو ہے ہاں جی لیکن پھر بھی پھر بھی اتنی محنت کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیچھے چلو آہ, وہ یہ نہیں کہتے اب مجھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی یار چلو جہاں سے جہاں سے مسئلہ پتا چلتا ہے اس کے پیچھے چلو چلو سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر اپنے آپ نیمہ وکھا یار سی تو ماڑے بندے ہیں توجہ ہے آلہ آدر فرما نے فرمائیے شب خواب میں سولا تجھے دن لہاب میں کھولا تجھے چوبی گھنٹے گزرتے لیکن پھر بھی اپنے آپ کہ احمد رزاو ساری رات ستا رہنا سارا دن کھیڑا رہنا وہ جا اپنے آپ آخو نو آخ گا میرے پیچھے چلو اے تے مولا سونا مولا سونا عقل دے وے تے دل دے وے، کہ ایسے لوگوں بندہ پچھان اے دل دا بڑا کسور فرون سی نا فرو فر سامنے دے سامنے چمک بگل شریف چمک فرنا منیا فر بولتے نہیں ضروری نہیں ہوتا دے سینے پہ دل پلیت یا کو لئی کھڑا ہے کڑا سی سامنے لبیت بوجھتا ویگ کے نہ راستے ت مر گیا ہلاک ہو گیا tá, غرق ہو گیا گرک ہوبال فرما میں میں اقبال دے نے فرمایا میں اپنے روحانی پیر اپنے روحانی پورش مولا روم پھر س میرے مرشد نے میرے مرشد میرا مرشد مینو دریائے نیل چل گیا وہ دریائے مصر دریائے نیل جلدی ہراؤن ڈبیا ہے دریائے نیل چلے گیا فروندے نے میرے مرشد نے سورت دا ہاوت کی سارا دریائے نیل روشن ہو گیا ہے چل ہو گیا ہے میںراؤن ہوتے کھانا پھر ڈبدا پھر میں جدو پراؤن ویچیا मैन फिरा की हालत बड़ी तशवीशनाक अजीब लगी मैं पूछे फिरा तू सुना अजे भी मन तेरा दिल आया नहीं कमाल میں مولا کی بار گاہ چنا یا باری دالا ایک بار زندگی دے لے دے ایسی عمل بھی دے دے ایسا دل بھی دے لے کہ جیسے دے جس دل سے اقل دال مینو ترے منہ سا کی پچھان ہو جا زندگی بھی دے اقل بھی دے تنال، دل بھی دے، جن میں پچھا سک مطلب کہ میرے کو اقل دل کوئی نہیں جن میں اللہ حوالے پچھاڑ سکا بارے یہو جہن نے وہاں کے دل دماغ سے موہرا لگ جی یہو جہاں نہیں سمجھ سکتے آتے جدا سی سینہ مولا کھولے جدا سی نی مولا دلا ہوں میوری دل ہوں یسعد سدرا جا ساد مولا سونے قرآن مل ہی مولا سونا فرماؤ گمئی سراسط رفل مولا فرماؤ گے جن اساں ہدایت ارادہ کرنے خام دلا ہو یشرا ستراہلی اسلام اسلام واسطے دا سینا پھول چڑھتا ہے ہاں جی اصل ہدا سدا دے سینہ اسلام کھول چڑھنے آل چنے جدو کھول جائے کھلن تو کی مطلب ہے ادیس نال ترجمہ سنا جی جاوے مولا فرمایا اچھا سینے کھٹ دینا تنگ کر دیں اسلام جیسے اسلام دی بندے اسلام کیوکھا ہو جی آسمان چڑھنا <سلام> ایک دن میرے باغ نبی نے دخل سدرا سکھا فرمایا ایک مولا سونے کا قرآن کی کہ مولا سونے, مولا, مولا سونے دا قرآن کہہ اسلام نور جے جی. جی. جی. اسلام اے جی. نور جے کا بندے دا سینا نور چڑھ جی. <laughs> نور بریا جا چال ہو جبلا جدو چان ہو جاوے نا جدو چانن ہو جاوے تو من اے فیصلہ آپ ہی ہو جاندے کہ سڈے مہرے علی مقابلے امام محمد دے مقابلے دا کوئی چانن کی اقبال فرماؤں گا فرمایا مسلمان اپنے پوچھ سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے جدو چان اپنے گیلا کہ پٹڑی سے کہڑا پیا جا پٹڑی تو لکھا کیڑا ہے حق کدھر ہے باطل کدھر جدو چانن ہو جاوے تے این سمجھ آ جاتی ہے یہ برقت سلام تھے قدم ٹکاوے پتا لگ جائے یہ لگتا ہے ہاں دل دماغ نا فرو ورگا موسا پاک دوجہ اکانا بیٹھا سامنے بلا سامنے دن چڑیا جی تمولیاں تخ بھائی رات اکلا مکھے گا مرے تیری اکھان کو مرد لاہک ہو گئی ہے وہ گرنا دن تے سامنے چلے آبلا بزرگ فرماج کا اکھ سورج نہان کھلے بدرگ فرما نے سورج کا نقش نہیں یہ اویلی خرابی فرمائی نظر سونا سینے الو دیا نظر آ جمئی قرآن کی گل کر رہے ہیں قرآن وامد لگو یا جان سد رکھو جے وہ گمراہی کا فرما چڑھ اس وقت رات آکھے کے کبلا تیرے کو دلیل ہے مثال دینا میں کہنا جی رات تیل تو کول کو دلیل ہے کہ دن تھی تھک ہار کے ویل دفاع سر لو سامنے آ سامنے اوجوا ویخ کے مکر گیا پھر نہ ہی مان آیا ہوں مرن تو بعد کی مولا زندگی بھی دے اپنے بندے پھاڑنے والی اکل بھی دے ہاں اقل ہو پتہ لگ جی اسلام بندے ہونا اسلام پشادہ ہوجو ہے کھلی کھی ہو سیلا تنگ ہو سمجھے نہیں موڑ نہیں سمجھ آ جد آجدیے جی کسی اللہ فکیر نے ہو سینے سلام ہو پتہ لگ جائے بھائی یار آج ہاں جی اگے لوگوں کی گل منسے کر گئے کیونکہ گئے منگے طاقت نہیں ہے ایک پاس آل حضرت نے ایک پاسے تو تھی اپنا سننے بھی لا کے چھا من ج لوگوں نے سا یقین سچائی جنابے والی شرم حیات کی امانتداری دیات شجاعت والی عدالت دلو گئے جدو گل کر دلیل من لائی ہاں جی کسی کٹے دل لاؤ تو دلیل ہے اے نہیں کہ دلیلہ ہے ہی نہیں دلیل لگے یہ کوئی فراؤنگ سینے والا ہوگا دلائل لگے پے لیکن سادہ سادہ دل اتنا موتم اہنے یہ گل جی مامے آزم کی کبلا کمال ہے محمد اپنے مسلے کی گل آسلے کی گل آئے جا سا مومے وہ کہہ ٹھیک ہے یار امام آدم کی گل ہے تو بھی ٹھیک ہے امام مالک کی گل تب بھی ٹھیک امام شافی تھی امام احمد بن مل ٹھیک ہے جی تب بھی ٹھیک ہے لیکن اچھا ایک مام کی تکلیف کرانے ٹھیک ہے چار ہی بندے سچے امام آزم امام مالک امام شافی امام محمد بنبل بس چار ہی سچے ہے یعنی تقلید کے حوالے گل کر رہے ہیں لیکن علماء لما فرما ایک وقت بندہ ایک امام دی تقلید کر سکتا دو در تو ہے اجکل جا لرل نیچری طبقہ نیچری طبقہ لبرل طبقہ یہ کہتے ہیں ہم تو سب کی مانیں گے ہم سب کی مانیں گے کیوں نفس نہیں شاب کی نہیں فیکا فیکا قانون اصول ایک وقت اندر بندہ ایک امام کی اقتدا کر سکتا لیکن ہے چاروں سچے توجہ کیوں چاران کا من ڈیکو چار واسطے یہ ضروری دوسرے مجتحد کے پیچھے نہیں چلتا کیونکہ وہ آپ مجھ مولا سونے نے اجازت نہیں دیتی ہوتی کہ اور دے پیچھے چل وہ جد طاقت ایسی لپ گئی ہے آج مسئلہ کد سکتا ہے مڑ کسے پچھے کیوں چلنے توجہ ہے یار میں مثال مثال دینا دینا میں کوئی پہلوان ہے ٹھیک ہے یا جناب جدید دور دی مثال لے لو بندہ آپ دا گی ہے ڈرائیور بھی ڈرائیور دی لوڑ توجہ نہیں یہ فرمائی پہلوان ہوے تو کھاڑا جتنا او کسے للو پنجو کا محتاج ہو کسی کرے گا بھائی یار میں ڈرائیور گا میں آپ ڈرائیور میں کسے کا محتاج کیوں جا مسائل کٹ کے آپ چل رہا ہے پھر مولا سونے کسی کسی حد تک نظر دے چیز حد تک دے تک تو جن پچھلے تین امام نے کوئی شگردے کوئی شگرداں کا شگردو ہے لیکن یہ گل اگر نو نمج نہ آئے اسان نہیں منا سکتے دا سینہ نہیں پھول سلے پہ رب سونے کا دن ہے سینا پول تنگ کردا ہے جہدا چاہوے سینہ کھول دے جا چاہے تنگ فرما دے لیکن جی انہیں ساڈا فول چھ سانوں انہیں <سانون> سمجھا دے دی شکر, شکر ادا کرنے ہوں اکلے دن کا انکار نہیں کر سکتے اصا نکلے سورج کا انکار نہیں کر سکتے باوے کوئی لکھ آ کے انکار کر سکتے اداسم کر گیا کر کے لوگوں کے ترکی ہاں تکلید کرنے لوگ چلنے ساڈے کوئی نی ہت کوئی نی مسلا کٹن کی قرآن سمجھ کی آدیس نمجن کی ادا قسم کر گیا تو اکان کو پوچھنے پوچھنے بھی ملح دے قرآن دائے آیت سورت رورت نمبر سولہ بارہ نمبر چودہ آیت نمبر آیت نمبر, آیت نمبر, آیت نمبر تینتا ترتالی آیت نمبر ترتالی چالی ترتالی مولا سونا ارشاد لا میں قربان مولا سونا فرماؤں گا اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد یہ مرد کون نے مرد کون نے اللہ دے نبیاں وشارا مرد بھیجے یعنی نبیجے اپنے پیغمبر بنا کے بھیجے نے اپنا قانون د اپنی اپنیا دے کے, بھیجے اپنی دے کے بھیجے جن کی طرف ہم واہج کر جن کی طرف ہم وحی کر دے احجال مردے گھاؤ تھو حق سمجھا کری تم کل چم تو اے لوگ والوں سے پوچھو علم والوں سے پوچھو بالکل تم لا لم اگر تم نہیں جانتے مولا فرما اسا نبی بھیجے پھر نبیا دارس بھیجے جے نہیں جان علم پھر سوال کرو اہل ذکر آخل علم سے پوچھو آیت پتہ پہ دیت پتا کہ جے بندہ واجب ہے یا تے آپ آپ تہت نہیں تو پھر کسے مج دے پیچھے چلنا فرمائی ہوئے سنا بول بول بول بول ذوقنا البول شبهان اللهم ادرت سی نے ایک بار سفر نکلے ایک بار سفر پہاڑ تو آ کے بجا کسی چھت تو آ کے بجا سر چ کے پتھر وجا ہے پتھر در بڑا شدید زخمی ہو گیا ہے قربان جاوا اس حالت کے اندر وہ تلام بھی ہو گیا پتھر وجہ زخمی ہو گئے زخمی جناب بھی ہو گیا ادھر سر شدید وہ سا بھی کہیں یار भी کیا میرے واسطے گسل ہوں کیونکہ مسلا جانتے نہیں سسلے کی جو وضاحت نہیں سی آئی صحابہ کہہ دسل کروا گل مسل دال پا گئے زخمایا ادو واپس آیا نبی پاک نو دسیا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا سالا پولا مارے جنا مار آئے میرے سونے نبی نے فرمایا میرے سونے نبی نے فرمایا جہالت جہالت مرض دا علاج پوچھنا جیڑی مرض جہالت ہے نا مرض جہالت یعنی پتہ نہیں چاہے گل فرمایا مرض جہالت دا علاج پوچھنا پوچھنے فرمایا جے تھی نہیں جانتے تو پوچھ لینا سی تو پتا ہے میرے سونے <سؤال> نبی نے بھی اس گل بڑی شارا فرمایا یہ پتہ نہ کچھ لینا چاہیے من کسی امام نو فرشتہ من کسی مام ناسو من قسم کر کے اصل تکلیف منائل پوچھنے تکلید پوچھ لینی توجہ ہے الحمد للہ ان لوگوں نے سارے دل اتنے مطمئن کر دیتے ہیں وہاں کی طرف گل آئے سانوں دلیل نہیں نماز کہیںستقیم سراط لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا اور نماز کہنا چھاڑ دے ادھر پانچ واری دعا کرنا مولا پیچھے چلا جن پلو مرے نماز کرنے مولا دے سان پتا نہ ہوم تیا کرو ادیش بھی کہیں جی پتا نہ ہوکر تہلے علم تو پوچھ لیا کرو تو کبلا ساری تکلیف جیڑی ہے وہ یہ ہوئی ہے جی سان پتا نہ ہوا حدرت کو پوچھ لیں ہونے سانو پتا نہ ہوجا دے درجہ پر سانس کی جی سمجھ نہ آئے ادے در تر جانے سونے سمجھا نہیں دے دار شالا مولا سمجھ کی توفیق دے آخر